فمان کم فل منافقین جب منافقوں کا نفاق ظاہر ہو گیا تو بعض مسلمانوں نے تو یہ کہا کہ انہیں سزا ملنی چاہیے انہیں شہر بدر کرنا چاہیے اور یہ شہر میں رہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں انہیں قتل کر دینا چاہیے اور بعض مسلمانوں نے ان منافقوں کے لیے نرم گوشہ رکھا اور وہ کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کوشش کرنی چاہیے ہو سکتا ہے یہ ہدایت پذیر ہو جائیں اشاد فرمایا فما فی فی اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے دو رائے ہو گئی ارقم بیما کا سبو حالانکہ اللہ تعالی نے منافقوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے تباہ فرما دیا اللہ ان سے ناراض ہو گیا بیما کا نفاق حضور سے نفرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے دبیاں اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنمی بنا دیا اس میں وہ منافقین مراد ہیں جن کے دلوں پر مہرے لگا دی گئی اتری دو نا انتہ دن کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے گمراہ کیا تم اسے ہدایت دو یعنی جس سے اللہ ناراض ہو گیا وہ اب کبھی ہدایت پذیر نہیں ہوگا اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد لہو سبیلا بس ہرگز تم اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہ پاؤ گے اللہ نے انہیں گمراہ کیوں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ان کو ایمان سے محروم کر دیا گیا یہ منافقین تمہارے دوست نہیں تمہارے دشمن ہے چاہتے ہیں لو کاش تک تم کافر ہو جاؤ تم بھی بے ادب ہو جاؤ کما کفرو جیسا کہ ان منافقوں نے کفر کیا یہ تمہیں بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں فتح تاکہ تم سب ایک ہو جاؤ برابر ہو جاؤ خود بھی گمراہ ہیں. تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی ملامت کرنے والا انہیں شرمندہ کرنے والا کوئی باقی نہ رہے بات تو خیر منافقوں کی ہے لیکن عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ بے حیائی میں مبتلا ہیں وہ بے حیائی کو عام کیوں کرنا چاہتے ہیں مسلمان حکمران مسلمانوں کو دین سے دور کرنا کیوں چاہتے ہیں اس لیے چاہتے ہیں کہ سب برابر ہو جائیں پھر کوئی ملامت کرنے والا انہیں باقی نہ رہے اور وہ پھر خوب کھل کر گناہ کریں اور لوگوں کی شرم ان کے لیے باقی نہ رہے تو یہ منافقین مسلمانوں کو کافر بنانا چاہتے ہیں فتح کو سوا ان تاکہ تم سب مل کر برابر ہو جاؤ ایک جیسے ہو جاؤ لہٰذا تم ان منافقوں سے بچ کر رہو چاہے یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں چاہے یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں لیکن جو اللہ کا نہیں یا جو رسول کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں فلا تت منہم اولیا بس تم انہیں اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ جی سب یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے صحیح معنوں میں مسلمان ہو کر اس کا اظہار بھی کریں اللہ کی راہ میں وہ ہجرت کریں. یعنی ان کے ایمان ان کی توبہ کا ظہور ان کے عمل سے ہو حتیٰ یہاں تک کہ یوہا جرو وہ ہجرت کریں فی شبیر اللہ, اللہ کے راستے میں فن طلح پس اگر یہ منافقین منہ پھیرے فقض ہوں اے حکمرانوں اے صاحب اقتدار لوگوں تا قیامت صاحب اقتدار حکمرانوں کو نصیحت ہے پس اے مسلمانوں تم ان منافقوں کو پکڑو وقت ہوں اور انہیں قتل کر دو حيث وجدتموهم جہاں کہیں تم انہیں پاؤ ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا اور تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ ان الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق جب منافقوں کے بارے میں قتل کا حکم آیا قرآن مجید فقان حمید نے کچھ منافقوں کے لیے رعایت عطا فرمائی اس میں سب سے پہلا ارشاد یہ ہوا کہ وہ منافقین جو ایسی قوم سے ملے ہوئے ہیں کہ جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے مطلب اس طرح معاہدہ ہے کہ تمہیں بھی امن ہے اور جو تم سے مل جائے اسے بھی امن ہے تو اب یہ منافقین اس قوم سے مل گئے ہیں لہذا تم اس معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اس قوم کو تو تم نے امن دیا یہ منافقین اس قوم سے مل گئے تو اب منافقوں کو تم فی الحال قتل نہ کرو او جا کم غق سدور یا یہ منافقین تمہارے پاس اپنے سینوں کو قتل و غارت گری سے پاک کر کے آئیں ان کے سینوں میں ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے اور سازشیں کرنے کی سکت باقی نہ رہے تو ایسے منافقوں کو بھی قتل نہ کرو او یو قو قوم یہ ہوں تو منافق مگر پھر توبہ کر لیں اور اپنی قوم کے خلاف جہاد کریں تو وہ تمہارے بھائی ہیں انہیں قتل نہ کرو ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا علیہ علیکم ضرور ان منافقوں کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم پر غالب آ جاتے فلا کہ ضرور وہ تم سے جنگ لڑتے تمہیں نقصان پہنچاتے مگر اللہ نے ان کی قوتوں کو توڑ دیا فعنیا تز پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں تمہارے خلاف سازشیں نہ کریں فلم یوقوۃم پھر وہ تم سے جنگ نہ کریں وہ القو عم اور وہ تم پر امن کا معاہدہ کریں تم پر امن کا معاہدہ ڈالیں یعنی تم سے امن و سلامتی کی بات کریں تو دوست تو ابھی بھی مت بنانا مگر اب انہیں قتل مت کرنا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا پس اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی زیادتی کرنے کا راستہ باقی نہ رکھا یعنی تم انہیں اب قتل نہ کرنا ستجیدون اخرین يريدون ان قریب تم پاؤ گے دوسرے لوگ جو چاہتے ہیں اي يامنوكم ويامن قومهم کہ تم سے بھی امن حاصل کریں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں یہ منافقوں کی ایک قسم تھی وہ یہ چاہتے کہ مسلمان بھی خوش رہیں اور کافر بھی خوش رہیں تاکہ دونوں قوموں سے ہم فوائد حاصل کریں لیکن ان منافقوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر یہ دیکھتے کہ کافر غلبہ پا رہے ہیں تو کافروں کی سائٹ پکڑ لیتے اور مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے لیکن جب دیکھتے کہ دونوں کا پلہ بھاری ہے تو پھر ایسا رویہ اختیار کرتے کہ ایسا محسوس ہو کہ دونوں کے دوست ہیں کلا رتنا جب کبھی ان کی قوم انہیں فتنے کی طرف لوٹاتی ہے اور ان سے مطالبہ کرتی ہے کافر قوم کہ تم آؤ ہمارے ساتھ چلو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں ارقی سوفیحا وہ اس فتنے میں اونندے منہ گر جاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ اصل ان کی محبتیں کافروں سے ہیں مسلمانوں سے اگر محبت بھی کرتے ہیں تو ڈر کر مسلمانوں کو بیوقوب بنانے کے لیے مسلمانوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے فعلم یا پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں وہ یل کو علی کو تم پر سلامتی کا معاہدہ نہ ڈالیں تم سے امن کا معاہدہ نہ کریں وہ یقین اور وہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف نہ روکیں سازشیں بند نہ کریں تو ان سازش کرنے والوں کو فخلو تم انہیں پکڑو وقوۃ ہوں اور انہیں قتل کر دوف تم جہاں کہیں تم انہیں پاؤ اکم جال علیہ ہند سلطان مبینہ یہی وہ لوگ ہیں ہم نے جن کے خلاف تمہارے لیے واضح غلبہ رکھا تمہیں اختیار دیا کہ تم ان پر غلبہ پاؤ اور انہیں قتل کر دو